کھانا پڑے گا بندوق پر لے کے کھڑے تھے ماؤں کو بچے کھلائے جائیں وہ پرواہ نہیں ہے فترا ہونا چاہیے تاکہ مسلمان تو کفر اور جتنا طاقتور ہوتا جائے گا آج آپ نے دیکھا نہیں ٹی وی میں نئے نئے چینل کھل گئے اور ہر مفکر آ کے بیٹھے گا اور آ کر ایک ہی بات کرے گا اسلام میں جہاد کچھ نہیں ہے ہمارے نبی سے غلطی ہو گئی تھی وہ نکل پڑے تھے باقی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں نہیں آئے ویسے ہی ہیں یہ اس زمانے کی ہیں اس زمانے کی نہیں وہی دو خان کہتا ہے یہ قرآن کی ساری آیتیں اس زمانے کی لیے جہاد کی تو یعنی قرآن کا چوتھا حصہ تو اس زمانے کے لیے ہو گیا پتہ نہیں اس زمانے کے لیے کیا بچے گا ہم غریبوں کے لیے اس میں یہ سارے پتلے جو آتے ہیں یہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے طاقتور سپر ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا اور اسلام کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے فرمایا کہ لڑنے کا ہدف متعین کر لو کہ ان کی طاقت ختم کرنے تک لڑتے رہو گے یا ختم ہو جاؤ گے تم ختم ہو جاؤ گے جب تم ختم ہو گے تو اللہ کی مہمانی شروع ہو جائے گی تمہارے لیے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ان کی طاقت ہم اس لیے ختم نہیں کر رہے کہ ہم اپنی ذاتی طاقت چاہتے ہیں ہم اپنے اللہ کی طاقت چاہتے ہیں اللہ کا حکم سب سے اونچا ہو جائے اللہ کی قوت لوگ تسلیم کریں اللہ کی بات لوگ تسلیم کریں شاعر اللہ کی جرمت لوگوں کے دلوں کے اندر ہو اس وجہ سے یہ قتال ہے بہت مفصل آئے تھے بہت تشریح ہے اس پہ لیکن ہمیں اپنی آیات پوری کرنی ہے میں نے اشارہ دے دیا آپ اس امور پہ تھوڑا سا غور کیجیے کہ کفر کا طاقتور ہو جانا ہمارے لیے کس کس مرحلے پہ خطرناک ہے ہمیں حالات روز ہی نہیں ہمیں اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہمیں عبادات نہیں جو مرضی حاجی ابھی اس دن میں روزنامہ جنگ پڑ رہا تھا ہمارے ایک مسلمان نے حج کا انکار کیا ہوتا کا انکار قربانی کا انکار نماز کا انکار جو جو کرتا رہے کیونکہ ان کے پیچھے کھڑا حفاظت کرنے کے لیے انت. کفر کی طاقت کی وجہ سے ہر شخص کو دلیل ملی ہوئی ہے کہ واقعی اسلام سچا ہوتا تو کہیں نظر تو آتا نظر ہی نہیں آ رہا کہیں خیر وہ آگے سو عال عمران میں اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ شاء فی الحال آپ یہی دو ہزف سامنے رکھیں فرمایا اشہار الحرام شاہر الحرام پچھلے حرمت والے مہینے انہوں نے آپ کو روکا تھا کس حرمت والے مہینے اس کے بدلے آپ نے عمرہ کرنا ہے اگر اس وقت انہوں نے حرمت خراب کی تھی اور اب پھر یہ حرمت خراب کرتے ہیں تو والوں کے ساتھ یہ حرمتیں یہ ادب کرنا یہ بدلے کی چیزیں ہیں اگر وہ حرم کا حرم کا احترام نہیں کر رہے وہاں کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں بھی اسلام پہ ڈٹ جانے میں کوئی آر نہیں ہے اس کی حرمت یہی ہے کہ وہاں ان کے ساتھ لڑائی کی جائے اور جو تم پہ تجاوز کرے تم بھی اس پہ تجاوز کرو تو تجاوز کے بدلے میں تجاوز نہیں ہوتا انتصار ہوتا ہے اور حق لینا ہوتا ہے لیکن وہ شاک الن ہم شکل ہونے کی وجہ سے اسے بھی تجاوز قرار دیا ورنہ ظلم کا بدلہ تجاوز نہیں ہوتا بلکہ وہ انتصار ہوتا ہے وہ عدل ہوتا ہے اگلی آیت بہت اہم ہے اور یہ اس آیت سے الگ موضوع رکھتی ہے وہ الفقوفی سبیل اللہ اور خرچ کرو اللہ کے رستے میں ولاک بے عیدی کم القع اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو دل سے نیکی کیا کرو رغبت کے ساتھ نیکی کیا کرو ان اللہ محسن اللہ تعالیٰ رغبت کے ساتھ دل سے نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اس میں جو ولاقو بے عید کم الت کی پانچ تفتیریں یاد کر لیں مختصر تھی تفتیریں تو زیادہ ہیں اس کی پانچ ایک تو اتفاقی تفصیل ہے الفقت فل جہادی و ترقی جہادی کا جہاد میں مال خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لینا اور جہاد میں نہ نکلنا یہ ہے اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال ڈالنے جب تم جہاد میں مال بھی خرچ نہیں کرو گے خود بھی نہیں نکلو گے تو کافر طاقتور ہوں گے پھر رو گے کہ میری بیوی بی نماز نہیں پڑتی تھی جی۔ میرے بچے گمراہ ہو گئے ہیں میرے گھر میں سود آتا ہے جی میرا فلاں مسئلہ یوں ہے جی میرا فلاں جب تم نے جہاد چھوڑا اللہ کے لیے قربانیاں چھوڑی کفر طاقتور ہوگا وہ اپنی بات چلائے گا آگے، تمہاری کہاں چلے گی نظام نہیں ہے ہمارا جی اسلام نہیں ہے ہمارا فلاں نہیں ہے روتے رہو گے تاریخ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ مال خرچ کرنے سے جہاد میں مال خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لینا اور جہاز میں نہ نکلنا یہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال لینا اکثر مفسرین نے واقعہ نقل کیا ہے کہ روم کی لڑائی میں صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے سفے آمنے سامنے تھی طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اعلان جنگ ہونے کے بعد پھر مبارز نکلتے ہیں کم لوگ پہلے اکیلے مقابلہ کرتے ہیں پھر اجتماعی مقابلہ شروع ہوتا ہے اچانک ایک مسلمان نے تقبیر کا نعرہ لیا اور گھوڑا ڈال دیا کافروں کی صفوں میں اور لڑا ادھر ماری تلوار ادھر وہ گرا ہوا تھا چاروں طرف سے تھوڑی دیر میں شہید ہو گیا اپنا کام کر کے تو ایک آدمی کی زبان سے نکلا کہ قد القا بے ہی لگتا ہلو کا اس نے تو اپنے ہاتھ سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے بال سلکو بھی ملت تہلک کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اب حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان جن کو اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی ان کے گھر میں رہے ان کے گھر سے چھ مہینے کھانا کھاتے رہے ان کا ان کی اہلیہ کے ہاتھ کا پکا ہوا اتنی بڑی سعادت ہے اس لیے ابو ایوب انصاری بڑھاپے کی حالت میں دیہات میں نکلے ہیں اور آخر تک نکلتے رہے کہا مجھے ان فروخافوں شکارا کی آئے بیٹھنے نہیں دیتی پھر ایک وقت بیمار ہو گئے تو ساتھیوں نے کہا کیا حکم ہے فرمائے ایک خواہش ہے میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ بھی آگے لے کے بڑھنا اور آخری حد تک جہاں دفن کر سکو اس دن دنیا کے قلعے کے نیچے انہیں دفن کیا ہے اور مقصود ترقی وغیرہ میں لکھا ہے کہ صحابہ دفن سے فارغ ہو کر آگے تو اگلے دن اس بستی کے عیسائی آئے سارے کہنے لگے کس کو دفن کر کے آئے ہو کہا ہمارے نبی کے صحابی تھے کہا رات کو آسمان سے ایک نور آتا ہے قبر کے اوپر اور ایک نور نیچے سے اوپر جاتا ہے ساری رات بتی والے یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارے ندی کے ساوی تھے ساری بتی مسلمان ہو گئے آخری وقت تک جہاز میں چلتے رہے اور پھر موت بھی ایسی رستے میں آئی پھر اپنا جنازہ بھی چلوایا سات جہاز میں جنازہ بھی چلوایا سات جہاز میں اور جا کے جب خبر میں لیتے تو تب بھی دعوت جاری رہی الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پھر بھی اسلام کو فائدہ پہنچا ہے تو حضرت رضی اللہ دیکھ رہے تھے اس آدمی کو روکا کہا رک جاؤ قرآن میں تعریف نہ کرو قد نظرت پینا معاشرل انصار یہ آئے اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی جس نے گھوڑا اندر ڈالا اس نے تو بہت اونچا کام کیا ہے نظرت پینا معاشرل انصار یہ ہم انصاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب اسلام کے مددگار تھوڑے زیادہ ہو گئے اور فتوحات کی کثرت ہو گئی تو ہم نے باہم مشورہ کیا کہ کچھ دن جہاد چھوڑ کے اپنے گھر کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں زمینیں ٹھیک کر لیتے ہیں مکانوں کی چھتیں ٹوٹی ہیں بنا لیتے ہیں دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں چند دن تو قرآن کی آئت نازل ہوئی ولا تم پو بی کو میرا تعلقات جہاد چھوڑ کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو تم نے جہاز چھوڑ دیا تو لوگ کہیں گے پرانے بیٹھ گئے تو میں بھی نہیں آئیں گے اور خود تم ساری زندگی اتنا اہم کام کر کے مرتے وقت آخر میں اسے چھوڑو گے تو جہاز کو چھوڑ دینا یہ ہلاکت آج جو مسلمان روتے ہیں ہم ہلاک ہو گئے ہماری معیشت ہماری معاشرت قرآن میں واضح آئے موجود ہے کسی مفتر کو اس تفسیر میں اختلاف نہیں روز زمین کی کسی مفتر کو یہی تفسیر لکھی ہے سب نے پہلی تفسیر یاد ہوگی یا حضرات پہلی تفتیر فکانہ تھی تہلقہ ہلاکت کیا تھی علی الاموال و اسلحیہ و ترک الغزوی اپنے مال دولت کی حفاظت کے لیے رکے رہنا اور غزوہ چھوڑ دینا لڑائی چھوڑ دینا نمبر دو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ آئے حضور کے پاس کہ ہمیں جانا ہے جہاد میں خرچہ نہیں تھا رو رہے تھے اس موقع پہ مالداروں کے لیے آئے تھنا ضروری کوٹیاں بنگلے صرف بیت الخلا میں چپس لگانے کے اوپر کئی کے لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں تاکہ آرام سے بیٹھ کے نوابوں کی طرح کام کریں ماشاء اللہ ہمارا بیت الخلاء کروڑ کا ہے ہم نے کہا جو وہاں نکالتے ہو وہ کتنے لاکھ کا ہے مالداروں کو خطاب ہوا کہ تصدک یا سرا کی فیس ابھی اللہ و تم سکو بے عیدی اے مالدار دو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو جہاد میں مال دیتے رہو کافر غالب ہوگے تو تمہارا مال بھی نہیں بچے گا فلسطین کے علاقے میں ایک بار اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو ایک مسلمان کو پکڑ لیا دیکھ عالم دین ہے تو وہ ان کو اپنے گھر لے گیا جو یہودی تھا اور کہا یہ گھر دیکھ رہے ہو اس نے کہا دیکھ رہا ہوں وہ شہانہ گھر ہے کہا جب تمہارے خلیفہ امیر المومنین عمر اپنے جسم پہ سترہ پیمند لگا کے یہاں آئے تھے ہم نے یہ چابیاں ان کے ہاتھ میں دے دی تھی بیت المقدس کی اور جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا یہ تمہاری فوج کے ایک ادنا آفیسر کا گھر ہے سپاہی کا گھر ہے تمہاری ملکی پولیس کی سپاہی کا ایک گھر ہے یہ جب تم ان گھروں میں رہے ہو تو اب تمہیں بیت المقدس پہ حق نہیں اب ہاتھ سے نکلو یہاں سے مالدار لوگوں بس جنتے رہو پیسہ گنتے رہو ہارٹ اٹیک ہو گیا جی کیوں کہتے وہ دس لاکھ کا انکم ٹیکس پا گیا تھا حالات تیرے پاس دس کروڑ سے اگر دس لاکھ نکل بھی گئے تیرا کیا گیا تجھے تو صبح کی روٹی چاہیے شام کی روٹی چاہیے تین جوڑے کپڑے کے چاہیے اور کیا چاہیے تیرے مالدار باقی تو سارا مال صرف ببال ہے چنو سنبھالو اس کو،, اس کو شمار کرو اس کی حفاظت کرو اس پتہ نہیں کیا کیا کرو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے برکت ہر شخص کو بہت دے لیکن جی آپ کا حصہ بھی تو نکالے نا ورزہ کفر غالب ہے گا اور یہی حالات ہوں گے جو آج ہو رہے ہیں دنیا میں تو اس پر یہ عائد نازل ہوئی کئی مفسرین نے یہ تشریح کی نمبر تین لا تلکو بے ایدھی کم بے انتر کن نفقت اللہ اپنے ہاتھوں سے خود کو علاقت میں نہ ڈالو کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا چھوڑ دو اس ڈر سے کہ فقیر ہو جاؤ گے پیسہ ختم ہو جائے گا جہاد میں دیں گے جی پیسہ ختم اللہ غیور ہے تم اللہ کو نقد دو تمہیں ادھار پہ نہیں ٹالتا واپس دے گا ایک زمانے لوگوں میں دیکھا حد کی رغبت نہیں ہم نے حج کی دعوت دینا شروع کی تو میں چیلنج دے کے کہہ رہا تھا حج پہ جتنا خرچ کرو گے تمہارے حج پہ واپس آنے سے پہلے اللہ تمہیں لٹائے گا دیکھ لینا لوگ کیسے واقعی ایسا ہوتا ہے ہم اللہ کے لیے خرچ کریں اللہ فقیر کر دے ایسا ہوا کبھی نہیں ہوتا اگر کبھی ہوا ہو اپنے کسی غلطی کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے اس وجہ سے نہیں ہوتا آپ نے کتابوں میں پڑھا تو سدی کے اکبر نے گھر کا سارا سامان دے دیا تھا دے دیا تھا نا سوئی تک دے دی تھی اٹھا کے پیالہ تک دے دیا چادر دے دی تھی اگلے دن کہیں پھیک مانگنے گئے تھے پھر اگلے دن کا خرچہ اللہ نے دے دیا ہوئی. ایک کے دس تو نقد مل جاتے ہیں باقی بعد میں ملتے رہتے ہیں تو یہ ایک تشریح اس کی چوتھی وہ انفقوفی سبیل اللہ والی دی کو ملا تہلکہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اللہ سے مایوس ہو کر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو اللہ سے مایوسی ہلاکت ہے جیسا کہ آج کے مسلمان کافروں کی طاقت انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں انہوں نے یہ بنا لیا انہوں نے وہ بنا لیا انہوں نے یوں کر لیا پھر اللہ سے مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ آپ کیا کرے گا وہ تو اتنے طاقتور ہو چکے یہ ہلاکت <سؤال> پانچواں <سؤال> وہ انفکو فی سبیل اللہ دیہات میں جانے لگے سارا پیسہ بیگم صاحبہ کو دے دیا ادھر سنبھال کے رکھنا اور کپڑے وپڑے بھی جمع کرا دیے بغیر دات اور بغیر راہلا کے بغیر توشے کے جیہات میں نکل گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے جہات میں جاؤ ذرا اچھا سامان لے کے جائے بہت اچھی قسم کا سامان ہو اسلحہ ہو ہر چیز الگ قسم کی ہونی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقیری نظر آتی تھی مگر اسلحے کی شان ہی اپنی تھی چاندی کے دستے جڑائے ہوئے تھے تلواروں کے اوپر اور گیارہ تلواریں تھیں آتا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بستر ایک تھا گھر میں تو جب, جب نکلو تو ساتھ توشا لے کر نکلا کرو تاکہ خرچ بھی کرو اور تمہیں کسی قسم کی کمزوری بھی پیدا نہ ہو تو اگر توچا لے کے نہیں نکلو گے تو پھر یہ تم نے خود کو ہلاکت میں ڈالا کہ مال پیٹے چھوڑ دیا اور خدا کے کھڑے ہو گئے اس طرح سے سمجھ آ تشریح آیت عائدہ چلیں اگلی آیت پر ناسی اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں میں یشری نفس جو بیج ڈالتا ہے اپنی جان کو ابتغاء مردات اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے واللہ اللہ بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے عام مفسرین کی رائے یہ کہ حضرت صحیحب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو پیچھے سے مشرقین مکہ پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے تو انہوں نے اپنا اپنی وہ تیر کمان نکال لی اور فرمایا تم جانتے ہو کہ میرا تیر خطا نہیں جاتا میں تم سے تم میں سب سے اچھا تیر انداز ہوں تو اگر تم نے مجھے روکا تو پھر میرے پاس جتنے تیر ہیں اتنے تو تم میں سے گرا دوں گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم میرا مال اور باندی وغیرہ لے لو وہ اس کا پتہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں اور مجھے ہجرت کرنے دو مشرقین اس پر راضی ہو گئے جب حضرت صہیب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صدیقی اکبر نے کہا سہیب تمہیں اللہ تعالی کے ساتھ جو تم نے خرید و فروخت کی ہے وہ قبول ہو گئی مبارک ہو فرط صہیب بہت خوش ہوئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں بشارت دی اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی یہ ایک قول ہے اس صورت میں اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہوگا اور قربانی کے ساتھ ہوگا جہاد کے ساتھ نہیں ہوگا دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت نزلت میں یکتا ملکی تالا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قتال میں گھس جاتے ہیں یعنی شہید ہونے کے لیے حملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان بیچ کر اللہ کی رضا کو خرید لیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بڑا مہربان ہے بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ نزرسلم یہ حسن بطری رحمت اللہ علیہ کی تفصیل ہے کہ ایک مسلمان میدان میں نکلتا ہے اور کافر سے کہتا ہے دنیا کے کافروں سے یا ایک کافر سے کہ کلمہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو کافر اڑ جاتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا میں مسلمان نہیں ہوتا اپنی اسلام دشمنی پر قائم رہتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں اپنی جان تجھے بیچنے کے لیے حاضر ہوں تو میری جان خرید کے مجھے جنت دے دے اور اسے میدان میں للکارتا ہے اور لڑتے ہوئے خود شہید ہو جاتا ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کتنا اچھا آدمی تھا کہ اپنی جان مجھے بیچ دی اور میں اس کی جان کا خریدار بن گیا اور اس کے بدلے میں نے اسے جنت دے دی تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت امر بالمعروف اور نئی انل منکر کے بارے میں ہے کہ کوئی آدمی نیکیوں کا حکم کرتے ہوئے اور برائیوں سے منع کرتے ہوئے لڑ پڑتا ہے اور اس کی لڑائی ہو جاتی ہے اور اس میں اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ایک کال یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتزار رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ تو میرے بستر پہ لیٹنا ہوگا تو موت کا یقینی خطرہ تھا اس لیے کہ باہر سو مشرقوں کا پہرا تھا ہجرت والی رات لیکن حضرت علی نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی اور بغیر کسی خوف کے لیٹ گئے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے فل جہادی کہ ایک شخص اپنی جان اللہ کے لیے جہاد میں قربان کرتا ہے اور کاٹ دیتا ہے اور ایک قول وہ ہے کہ یہ حضرت زبیر اور حضرت مقداد کے بارے میں نازل ہوئی حضرت زبیر جن کے بارے میں لکھا ہے کہ اول امن صلاح فی سبیل اللہ سب سے پہلے اللہ کے رسے میں تلوار اٹھانے والے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضور اکرم وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں مکہ مکرمہ میں انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی حالانکہ باقی سب نے مدینہ میں جا کے اٹھائی انہوں نے مکہ میں اٹھا لی تھی اللہ کے نبی کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ گرفتار کر لیے گئے ہیں تو حضرت زبیر اس وقت دس گیارہ سال کے تھے سلوار لے کے گھر سے باہر بہت جنونی حالت میں نکلے تو اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے پوچھا زبیر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو کہا کہ سنا تھا کہ آپ پر کوئی برائی آئی ہے مشرقین کی طرف سے تو میں نکلا ہوں لڑنے کے لیے فرمایا زبیر اگر ایسا ہو چکا ہوتا تو تم کیا کرتے ایسا ہو چکا ہوتا تو تم کیا کرتے فرمایا کہ میں مکہ کے دریاؤں کو ان کے خون سے سرخ کر دیتا مار مار کے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مبارک دی جی کے اچانک جبرائیل آئے اور آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ زبیر کو سلام کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ زبیر کو سلام کہہ رہا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا یہ مکہ کا دور تھا مکی زندگی میں یہ سارا کچھ ہوا یہی حضرت زبیر نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا سہیب لٹکا ہوا ہے سولی کے اوپر اور مسلمان کی لاش لٹکی رہے چالیس کا پھر پہلا دیتے رہے جاؤ وہ لاش لے گیا تو یہ دونوں گئے اور پھر اٹھائی اور پھر رستے میں حضرت میں نے کتنا شروع میں سنا ہے یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ وہ نگل لی جب آپ واپس پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فخر کیا ہے کہ دیکھو میرے زبیر اور مقداد کو دیکھو کتنی بڑی کاروائی کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ایسے جذبات عطا فرمائے کہ زندوں کو ہی چھڑا لے چی جائکے لاشوں کے پیچھے اور اتنی حرمت ہے مسلمان کی اللہ کے ہاں اتنی زیادہ عزت ہے تو ان کے بارے میں یہ آئس نازل ہوئی تو یہ آئس باد جواب ہے ان حملوں کے بارے میں کہ جن میں کسی آدمی کو اپنی شہادت کا مکمل یقین ہو جائے اہلا سنن مولانا ظفر علی تھانوی نے حضرت افضل تھانوی کی اس کی سرپرستی میں لکھی ہے اس میں پورا ایک باب باندھا ہے اس موضوع پر کہ وہ حملہ جس میں سامنے جا کر مکمل یقین ہو اپنی شہادت کا وہ حملہ جائز ہے کہ نہیں لکھا ہے کہ تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے پہلی شرط یہ کہ حملہ کرنے والے کو اس چیز کا غالب گمان ہو کہ میں دشمنوں کا کچھ نہ کچھ نقصان کر لوں گا غالب گمان بے شک ان کی ایک آنکھ پھوڑ دے کچھ کر لے مکمل اس کو اس چیز کا گمان پھر وہ کر سکے یا نہ کر سکے اگر نقصان نہیں بھی ہوا تو تب بھی اس کو اجازت مل گئی حملے کی نمبر دو اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں ان کا نقصان نہیں کر سکوں گا لیکن مسلمانوں کا ایک روب قائم ہو جائے گا کافروں پر کہ انہیں اسلام سے اتنی محبت ہے کہ اسلام کی خاطری اپنے آپ کو کٹنے کے لیے بھی پیش کر دیتے تب بھی جائز اگر اسلام کی قوت اور روب قائم ہونے کا امکان نمبر تین مسلمانوں کا حوصلہ بڑھنے کا امکان ہو مسلمان کبھی کبھی بھج جاتے نا ہے اللہ اب کیا ہوگا تو اس وقت میں کسی نے ایسا حملہ کیا کہ تاکہ مسلمانوں میں جوش جذبہ خون دیکھ کے شہادتیں دیکھ کے مسلمان کھڑا ہو جاتے ہیں ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز رنگ پکڑتی ہے جب میں گروں گا تو پیچھے اور بھی گریں گے یہ جو مسلمہ کتاب کے ساتھ جنگ تھی بڑی خطرناک جنگ تھی قبیلہ بنو حنیفہ بڑا ماہر تھا لڑائی میں اور صحابہ کرام بہت شہید ہوئے حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے گرد چھ سو حافظوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی ہمارے ہم میں سے تو ایک آدمی قیمتی صحابت یوں گرتے تھے اللہ کے رستے میں چھے چھے سو حافظوں کی لاشیں پڑی تھی حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد سے کہا سارے حافظ جا رہے ہیں پیچھے قرآن کی حفاظت کا کیا ہوگا پھر حضرت زید بن صابق کو بلایا مشورہ ہوا قرآن لکھنا کا سلسلہ اور یہ ساری چیزیں آپ الحمد للہ سنتے رہتے ہوں گے جہاد نہیں بندو اس وقت وہ باغ میں محصور ہو کے تھے تو ایک صحابی نے ہمت دلانے کے لیے دوسروں سے کہا کہ مجھے بٹھاؤ کسی چیز پہ اور سارے مل کے مجھے ان کے اندر اچھال دو صلاح کے اپنا خنجر مضبوطی سے لے کے بیٹھ گئے اور صحابہ نے اسی طرح ایک ڈھال پہ ان کو بٹھایا ڈنڈے وغیرہ بنا کے اور پوری طاقت سے پھینکا تو اندر گرے جا کے چار پانچ کافروں کو مارا اور دروازہ کھول دیا سارے اندر داخل ہو گئے اب یہ فدائی نہیں تھا کیا تھا اس کیا کہیں اب ان چالیس ہزار وہ اندر تھے ظالم اور ان کے اندر کود کے جا رہے کا بچنے کا ایک فیصد بھی امکان ہے آدھا فیصد بھی ہے وہ اللہ نے بچا لیا اس کی مرضی اللہ تو مالک ہے وہ کسی بھی چیز سے بچا سکتا ہے تو جہاں بھی یہ تین شرطیں پائی جائیں گی اس میں مکمل طور پہ جائز ہوگا اور اس کے ثبوت میں اس آیت کو بھی پیش کریں گے اور جب آخری پار آئے گا بس سماعی ذاتل بروج تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید بات کریں گے اگلی خود قالو فرض کر دیا گیا تم پر لڑنا خطال جہاد کی اللہ جہاد کے شریف بر اللہ اور آسان تکرا شیئن اور ایسا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو وہ خیر اللہ اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو وہ آسان تو اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا جانو وہ ہے شر لكم اور وہ تمہارے لیے بری ہو والله يعلم الله تعالی جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے یسالونك <تصفح> عن الشهر الحرام قتال فی <تصفح> وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال فی بدل استعمال ہے کہ اس میں لڑنے کا کیا حکم ہے کل قطال الفی کبیر آپ فرما دی ہے کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے وہ سدیل اللہ اور روکنا اللہ کے راستے سے وہ کپرم اور اللہ کا انکار کرنا والمسجد اور روکنا مسجد حرام سے اور ایک قول ہے کہ اس کا ہاتھ لیتے ہیں کہ مسجد حرام کا انکار کرنا وہ اخراج اہلی ہی من ہو اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اکبر اللہ کی ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے ول فتنا تو اکبر من اور فتنہ قتل سے بڑا ہے بڑی چیز ہے بڑا فساد ہے ولا یا کم اور یہ کفار تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں ان کم تمہارے دین سے انتاؤ اگر اس کی طاقت قوت پائے کم ان تین ہی بس جو تم میں سے پھر جائے گا اپنے دین سے ف یم تو وہ کافرون پھر وہ حالت کفر پر مر جائے گا فلائی کا ابھی تک اعمال دنیا تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا آخرت میں ولا کا صحاب الاری ہن خالدون اور یہ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ ددین بے شک جو لوگ ایمان لائے ولدین حاجر اور جنہوں نے ہجرت کی و ج حدی کبی لہ اور اللہ کے رستے میں لڑائی کی لڑے بلائی کا ارجن رحمت اللہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں واللہ اللہ کپور الرحیم اللہ تعالی بہت بچنے والا بڑا مہربان ہے اس میں پہلی آیت میں تو فرضیت جی کا مسئلہ ہے اگلی آیت میں سری اپنے جہاز یا سرون کالشار الحرام میں سری اپنے جہاز سے واپسی پر یہ آیتیں نازل ہوئی تو گویا کہ اس کا تذکرہ بھی اس کے اندر آ اور اس میں چند مسائل بیان ہوئے ہیں اور ان مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ فتنا کہتے کسے ہیں اور قیامت تک فتنے ختم کس طرح سے ہوں گے اور پھر دو طبقے بنا دیے ایک وہ طبقہ جو کافروں سے دب کے کہتا ہے بس بھائی ہم نے نہیں لڑنا ہمیں جان کی امان دو ہمیں بس امن مل جائے دنیا میں اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنا تین بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا وہ طبقہ جو نہ گھر کی پرواہ کرتا ہے نہ بیوی بچوں کی بلکہ نکل کے لڑتا ہے ان کا کیا انجام ہے یہ بیان کیا ہے تو آج آپ سارے سفر سے آئے ہیں اور تائم بھی ہو گیا ہے سکے ہوئے بھی ہیں تو کل انشاءاللہ اللہ آٹھ بجے سے سبق شروع ہوگا اس پر بھی بات کریں گے اور آگے بھی چلیں گے اور فرض کر دیا گیا تم پر قتال یعنی جہاد کی اللہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو تُحبُ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور شاید کہ تم کسی چیز کو اچھا جانو اور وہ تمہارے لیے بری ہوم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے لا تعلمون اور تم نہیں جانتا حضرات مقصرین اس آیت کے ذہل میں جہاد کی فرضیت اور اس فرضیت کی نوعیت پر بحث فرماتے ہیں تو بحث بہت ہی زیادہ آسان ہے الجی بھی نہیں ہے آپ حضرات اگر, اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو چند جملوں میں یہ پوری بحث یاد ہو سکتی ہے پھر اسے یاد بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی یاد کرائیں سب سے پہلی چیز کہ بڑی علیکم القطال میں جہاد کا معنی حقیقی بیان کیا گیا ہے جہاد کا معنی حقیقی بیان کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے جو علماء طلبا ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک معنی حقیقی ہوتا ہے اور ایک معنی مجازی ہوتا ہے جب لفظ مطلق بولا جائے عام بولا جائے تو اس کے معنی حقیقی مراد ہوتے ہیں اور مانے مجازی مراد لینے کے لیے کسی قرینہ یا دلیل کی ضرورت ہوتی تو جہاد کا معنی حقیقی ہے کتال فی سبھی اللہ کیونکہ یہی مانا شرعی ہے یہی مانا عرفی ہے اور یہی مانا اصطلاحی تو جو مانا شرعی بھی ہو عرفی بھی ہو اصطلاحی بھی ہو تو وہ کون سا کہلاتا ہے مان حقیقی اور جہاد کا معنی مجازی ہے کسی بھی کام میں محنت اور کوشش اور مشقت کرنا جب کے مقابلے میں کوئی دوسرا موجود ہو یہ معنی مجازی تو ان اس آیت میں جہاد کا معنی حقیقی بیان کیا گیا کوٹی بحالی کو مل تم پر کتا فرض کر دیا گیا تو جو جہاد کا معنی حقیقی تھا وہ کیا تھا معنی حقیقی اس کے لفظ کے ساتھ بیان کر دیا گیا تاکہ امت کو قیامت تک کوئی اسٹال نہ رہے کوئی اعتراض کہ نہ لیکن اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شیاتی سے بھی بچانا تھا محرفین سے بھی بچانا تھا مرتدین سے بھی بچانا تھا تو لفظ جہاد نہیں لائے بلکہ لفظ قتال لائے جس میں کوئی تعبیل نہیں ہو لفظ قتال میں کوئی تعبیل نہیں چل سکتی لیکن ہمیں مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جہاد کا معنی شرعی ہے اور معنی حقیقی ہے قتال فی سبیل اللہ بہ علیکم القتال سے بالکل بات ذہن میں آ گئی واضح پر. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو اب اس سے جو عقیدہ معقول ہوا وہ عقیدہ تین الفاظ میں امام سرتی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں لکھا ہے تمام کتابوں میں مذبور ہے آخری زمانے میں حضرت مفتی محمد شبی صاحب نے بھی اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ جہاد کی سب اللہ یعنی قتال رکنم من ارکان الاسلامی اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جس کا منکر کافر ہے جسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے اور اس میں جدال کرنے والا بحث کرنے والا گمراہ بات سمجھا اب حضرات کو یہ ہمارا عقیدہ ہو گیا مسلمان کا کہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا علیکم القتال قطبی بہ ہی یہی الفاظ فرمایا قوتی علیکم علی میں تو جب یہ فرض ہے تو اس کا منکر کیا ہوگا کافر ہوگا اور اسے بلا عذر چھوڑنے والا کیا ہوگا واشف ہوگا اور اس کے بارے میں جدال کرنے والا بحث کرنے والا کیا ہوگا گمراہ ہوگا زال ہوگا گمراہ ہوگا بات سمجھ آ گئی آپ یہ پہلا مسئلہ ختم اب دوسرا مسئلہ کہ جہاد فرض ہے یا نہیں جہاد فرض ہے یا نہیں تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے متفقہ طور پر کہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض اس پر چند دلائل آپ یاد کرتے پہلی دلیل سورہ بقرہ کی یہی آیت آیت نمبر دو سو سولہ اللہ رب العالمین ارشاد پر مارے ہیں کسی علیکم القتال تم پر قتال فرض کر دیا گیا میں نے کیا بتایا قتال کس کا معنی حقیقی ہے جہاد کا معنی حقیقی تو ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا دوسری دلیل اسی سورہ بقرہ کے اندر بھی ہیں آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 پڑھیں یہ دلائل آپ اللہ جلدی جلدی لکھتے جائیں تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے اللہ ان اہل ایمان نے جو حضرت تالو کی قیادت میں تھے انہوں نے جالود کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی قتلا داود و اور حضرت داود علیہ السلام نے کو قتل کر دیا نبی تھے اور نبوت ملنے والی تھی چھوٹے بچے کا ول حکمت اور اللہ نے ان کو دی بادشاہت اور حکمت اللہ اور ان کو سکھایا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے چاہیے اور اگر اللہ کی طرف سے یہ نہ ہوتا کہ اللہ دفع فرماتے بعض لوگوں کو بے باز بعض کے ذریعے سے بعض احمدینہ بے بازن ای مسلمینا لاپاتہ دات ارزو تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا ولاکن اللہ فضل العالمین لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے جہان والوں پہ معلوم ہوا کہ بعض لوگوں سے بعض کو روکنا اور لڑائی کرانا یہ اگر نہ ہو تو زمین میں فساد ہو جائے تو کیا کسی فریضے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے یا کسی نفل کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے فریضے کے ساتھ ایک فریضہ چھوڑنے سے ہی فساد ہو سکتا ہے اور پھر اللہ کی زمین کو فساد سے بچانا یہ لازم ہے یا مستحب ہے یہ لازم ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے جو کام اللہ نے فرض کیا وہ قتال بھی لازم ہے باقی فائد میں بڑی حکمتیں ہیں کہ نبی نے کس طرح سے ایک کافر کو قتل کیا کیا نبی بھی قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں پھر اسی کے بدلے میں اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکمت دی تو مسلمان بھی جب زمانے کے جالوت کو قتل کریں گے تو انہیں ملک بھی ملے گا اور حکمت میں سے حصہ بھی ملے گا اور یہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا یہ لکھ لیا تھا حضرات نے اب اور آیتیں لکھیں سورہ توبہ آئے نمبر پانچ جلدی جلدی نکالیں بہت واضح آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب یہ اشہورے حرم ختم ہو جائے فخط مشرقین تو مشرقوں کو قتل کرو جہاں پاؤ وہ حضویں پکڑو وقت حروم گھیرو وقت اردول احمد اللہ مرسد اور ان کے لیے ہر تاج کی جگہ پہ مورچے بناؤ فائن قابو قام و صلا اگر وہ توغہ کریں اور نماز قائم کرے وہ آتا وہ زکاتا اور زکات دیں۔ بخلو صبیلا رسہ چھوڑ دو ام اللہ غبر الرحیم یہاں فخل امر کا سیگا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے اور اس کے وجوب کے لیے تمام قرائن بھی موجود ہیں سورہ توبہ آیت نمبر انتیس ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آفرت کے دن پر اور حرام نہیں جانتے ان چیزوں کو جو اللہ نے حرام کی اور اس کے رسول نے ولا یہ دینو نہ دین الحق اور نہ ہی حق دین کو قبول کرتے ہیں مین اللہ اہل کتاب میں سے ان سے لڑتے رہو حتہ جزیا دن یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے آ کر جزیا دیں وہ رسوا ہو چکے ہوں اہل کتاب سے قتال کے لیے واضح حکم ہے قاتل امر کا سگا ہے امر وجوب کے لیے آتا ہے اور وجوب اور فرضیت بعض اوقات میں ایک ہی چیز کا نام ہے سورہ توبہ آئس نمبر چھتیس ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا فِيهِنَّ كَافَةً كَمَا كَافَةً اور لڑو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ تم وہ سب مل کے تم سے لڑتے ہیں اللَّهَ بہت کھلی اور واضح آیت ہے دیہات کی فرضیت پریت نمبر اکتالیس اڑتیس دیکھ لیں پھر اس کے بعد سوالو مالحم تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے انفرو فی سبیر اللہ نفر فرو الوجالی تمام اعلی لغت کے اتفاق ہے کہ قتال کے لیے نکلنے کو نفر اور نفیر کہتے ہیں انفرو کے لڑنے کے لیے نکلو فی صبیر اللہ اللہ کے راستے میں حصہ قل تم العرب تم زمین پر بھاری ہو جاتے ہو چپک جاتے ہو اور ازی تم بلحیاتی دنیا کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو آخرت کے مقابلے میں تو سن لوا متا الحات دنیا دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانا نہیں ہے فی الآخر آخرت کے مقابلے میں اللہ کلیل مگن بہت تھوڑا اللہ تنفرو اگر تم لڑنے کے لیے نہیں نکلو گے یو عزیب کم اداب تنفرو کا ترجمہ لڑنے کے لیے نکلنا ہوگا اور کوئی خروج نہیں ہو سکتا اہل کسی بھی مفسر نے اور مانا نہیں کی ہے پوری تمام تفسیروں میں اللہ تنفر اگر تم لڑنے کے لیے نہیں نکلو گے علیما اللہ تمہیں درد ناک دے گا تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا بلا تد الرح اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے ولہ اللہ شیم فزیر اور اللہ ہر چیز سے قابر ہے انفرو کا لفظ آیا مالکم کا لفظ آیا اللہ تنفرو کا لفظ آیا یہ سارے کے سارے وجوب اور فرضیت پہ دلالت کرتے ہیں اکتالیس نمبر لڑنے کے لیے نکلو خفافن تمہارا دل چاہے اور دل نہ چاہے وجاہدو فی سبیل اللہ اور لڑو اللہ کے رستے میں اپنی مال سے اور جان سے خیر لکم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو لفظ ان آیا اس کے ساتھ شفافن و شکالن آیا پھر آگے چاہیدوں کی سراہٹ آئی معلوم ہوا جہاد بانا قتال ہے اور جہاد بانا قتال اسلام کے فرائض میں سے ہے اس لیے کہا گیا دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں نکلو آدمی کا دل چاہ رہا ہو نہ ہلکا ہوتا ہے ہلکا کسی چیز پہ دل چاہ رہا ہو تو بھاگ کے پہنچ جائے گا اور دل نہ چاہ رہا ہو لگتا ہے کہ تین ٹن کا آدمی اٹھنے نہیں سکتا آدمی وہ سپالن ہو جاتا ہے نے کہا انفرو کفافم و سکھالا ان فرو نکلو لڑنے کے لیے شفافن اگر تم جوان ہو و سپالن اور اگر تم بوڑھے ہو جوانی میں نکلنا آسان ہوتا ہے بڑھاپے میں مشکل ہوتا ہے شکل پیدا ہو جاتا ہے اس لیے شفالن کہا گیا ان فرو شفافم و شکالا نکلو سفافن اگر تم ہلکے ہو یعنی yani تمہارے حالات موافق ہوں بسالن اور تمہارے حالات موافق نہ ہو تو اس حالت میں بھی نکلو اس کی گیارہ تفتیریں ہیں جو فضائل جہاد میں درج ہیں آپ حضرات ماں دیکھیں گے اور جب ہم بھی اس آئے تک پہنچیں گے تو اس کو عرض کریں گے ان یہ بھی فرضیت پہ واضح دلیل ہے سورہ توبہ آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ اکاون اور سورہ بقرہ کی دو سو چوالیس سورہ بکرا آیت نمبر دو چوالیس یہ بھی امر کا سگا ہے سورہ حج آیت نمبر چالیس یہ لکھ لیں دلائل اور یہ آیتیں یاد کر لیں تو دیہات کی فرضیت پر آپ کے پاس آیتیں یاد ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا کہ آپ کو اسلام کے ایک فرض کے بارے میں آیات یاد ہیں حج آیت نمبر چالیس عفایت میں بھی ولاق اللہ اگر اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ روکتے شکال کا عمل نہ ہوتا تو پھر لہودی متوام ابیاواتن تو گرا دیے جاتے یہود و نسارہ کی عبادت گاہیں بھی اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں بھی اور مسجدیں بھی جن میں اللہ کا بہت نام لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غالب ہے تو جس عمل کے ذریعے سے مساجد اور عبادت گاہوں کی حفاظت ہو رہی ہو وہ عمل فرض ہوگا اس لیے کہ ان چیزوں کی اقامت فرض ہے تو ان کی حفاظت کے لیے جو عمل ہے وہ بھی فرائض میں آئے گا سورہ محمد آیت نمبر چار یہ چھبیسویں پارے میں ہے سورہ محمد مقابلہ ہو زر رقابی تو ان کی گردنیں مارو یعنی ان کی گردنوں کے اوپر تلوار مارو جس سے ان کی گردنیں کٹ جائیں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خبر نہیں ہے بلکہ امر میں ہے کہ مسلمانوں تمہارے ذمے ہے زربر رقاب مسلمانوں تمہارے ذمے ہے زربر رقاب کافروں کی گردنیں اڑانا تو جو چیز ذمے میں ہو فرض ہوتی ہے حتی تموم یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو اور خوب خون بہ چکے فشد الوساخا تو مضبوط رسیوں سے باندھ لو جو باقی بچ گئے ہوں ڈر تو نہیں لگ رہا تلزمہ سن کے حساب اذا تو مہم یہاں تک کہ جب ان کا خوب خون بہا چکو اف خانہ بہت خون بہانا جب ان کا بہت خون بہا چکو فشد الوساخا وثاق بھی رسی کو کہتے ہیں جو مضبوط اور شدو یعنی شدت کے ساتھ ذرا کس کے باندھ رہا ان کو انم باز جب باندھ لیا اور ان کو پتا چل گیا ہم کیا ہیں تو احسان کر کے, انہیں چھوڑ دو یا لے کے چھوڑ دو حتّا کرتے رہو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے کہ کوئی جنگ کرنے کے لیے موجود ہی نہ رہے غالی کا یہ تو تم نے سن لیا وَلَوْ اللَّهُ سر یہ ان مفکرین کا جواب دیا دانشوروں کا کالم نویسوں کا اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کافروں سے بدلہ لے لیتا گلا کے بولوا بازار تم لیکن اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کو ان سے نفرت ہوتی تو ان کو اتنی ترقی کیوں دیتا خود ہی ان کو مار دیتا اللہ کہتا ہے میں مار سکتا ہوں اور مارتا بھی ہوں جا کے قبرستانوں میں دیکھ لو سبحان من تعزز تاجرتی قہر العبادت موتی حضرت دانیال کی تسبیح تھی اور جو اس تسبیح کو پڑھے ساری مخلوق اس کے ساتھ پڑھتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات ذاترا جس نے قدرت کے ذریعے عزت پائی ہے وہ قہر العبادت اور بندوں کو موت کے ذریعے سے قابو میں لایا ہوا ہے کوئی نہیں بچ سکتا موت سے لیکن اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں بدلا لیتا تاکہ تمہیں بھی آزما کے دیکھے کہ تم نے اس دنیا کو اپنی اصل جگہ سمجھ لیا یا اللہ کے لیے جان بھی دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے ولدینہ قطل حوفی طبیل اللہ اللہ یہ زندہ لوگ تو فخر کرتے ہیں کہ ہم بچ گئے یہ مارے گئے فرمایا نہیں یہ مارے گئے تم بچ گئے ولدینہ قطل حوفی طبیل اللہ جو لوگ اللہ کے رستے میں قتل کر دیے گئے فلیں یو اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا یعنی قیامت تک ان کے اعمال کو جاری رکھے گا جو مر جائیں گے چلے جائیں گے دنیا سے پیچھے ان کے امال جاری رہیں گے انہیں عزر و ثواب ملتا رہے گا سیاح دین ویو الحب الحم و حم الجنت الرف الحمد اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس جنت کو اللہ نے مہکایا ہوا ہے سوارا ہوا ہے خوب اس کو جیسے بیوٹی پارلر میں دلہن کو سنوارتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تبارک بارہ نے جنت کو مجاہدین کے لیے سوارا ہوا ہے یہ لٹا پٹا کٹا ہوا آنکھیں باہر جسم باہر بس پہنچے گا اور اس کے بعد پھر مست ہو جائے گا پھر اللہ سے کہ اللہ ایک بار پھر بھیج تاکہ دوبارہ یہاں آؤں اور اسی طرح سے شہادت حاصل کروں اللہ کہے گا آپ سفر کر یہی رہے آرام سے اور یہی کے مزے لوٹ اور واپس نہیں جانا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کتنی آیتیں نکلی بھائیوں تو یہ گیارہ دلائل یاد کر لیں گے آپ لوگ جب یہ یاد کر لیں گے تو جہاد کا حقیقی معنی آ جائے گا اور کوئی تعریف نہیں چلے گی کسی باطل کی لیکن آخر میں لغوی معنی بھی بیان کر دینا آخری منٹ میں پانچ حدیثیں چین میں رکھنے بخاری کی روایت ہے امیر تو ان اوقات امیر تو ان اوکاتا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں امیر تو مجھے حکم دیا گیا اور حکم دینے والا کون ہے اللہ اللہ جس چیز کا حکم دے گا وہ واجب ہوگی فرض ہوگی ابو اس کی روایت الجہاد واضح امیر ان برن کانا فاضرہ اما جہاد تم پر فرض ہے ہر امیر کے ساتھ خا وہ نیک ہو یا فاضر ہو اس میں واجبن کا لفظ آیا ہے اور عربی میں واجبن فرض کے معنی میں آتا ہے ابو تاس کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں پہلی کہ جو مسلمان کلمہ لا الہ لائی لائی لمد رسول پڑھ لے ہم اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں یہ بھی فرائض میں سے بتایا اور انہی فرائض میں سے ذکر کیا اللہ کے رس کی سبیر اللہ کو تو اسے اسلام کی بنیاد قرار دیا اور جس چیز کو بنیاد قرار دیا جائے وہ فرض ہوتی ہے روایت سنانے کبرہ بہتی کی بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے اور صنعت بہترین ہے حضرت ابن الخصادیہ بیعت کرنے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کی بیعت کر لیجئے فرمائے گواہی تو اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کا نبی ہوں تم نماز پڑھو گے زکات دو گے حج کرو گے اور جی کرو گے میں نے ہاتھ روک لیا بیعت سے میں نے کہا عمل اتنا ہی نہیں پلا اچھی کہ ان میں سے دو چیزوں کی تو میرے پاس طاقت نہیں ایک زکوات کی طاقت نہیں ہے میرے پاس چند اونٹ بکریاں ہیں گھر والے دودھ پیتے ہیں سواری کے کام آتے ہیں اگر ان کو بھی دے دوں گا تو پیچھے بچے گا کیا اور جہاد کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھیوں سے سنا ہے صحابہ سے کہ جو میدان میں جائے اور پیٹ پھیر کے بھاگ جائے اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے تو میں نیا نیا مسلمان ہو رہا ہوں کیا پتہ میں پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤں پھر اللہ کا غزب مجھ پہ آ جائے تو ان دو چیزوں کی بہت نہیں کرتا باقی مجھے مسلمان کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے ہاتھ پہ مارا پکڑ کے کہا لا صدقت ولا سداقہ والا جہادی الجنہ کہ نہ تم جکات دو گے نہ جہاد کرو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے تو کہتے میں نے فوراً تمام چیزوں پر بیت کری اس میں ان مفکرین کا جواب بھی مل گیا جو کہتے ہیں ہم کچھ ہیں ہم تو جہاد سے بھاگ جائیں گے اس لیے ہم جاتے نہیں میں نے کہا میرے پاس تمغہ ہو تو آپ کو لگا دو یہاں پہ ماشاءاللہ کتنے سعادت مند لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت فخر سے کہتے ہیں ہم تو بزدل ہیں ہم تو بھاگ جائیں گے بھائی اس لیے ہم نہیں جا رہے میں نے کہا عمر ہوتے نا دُلے مارتے اب ہم کیا کریں یہاں پر بج دلی بھی فخر کی چیز ہے پناہ مانگنے کی چیز ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا یاد کرائی اور ہم اس دعا کو یوں یاد کراتے تھے اپنے بچوں کو جس طرح قرآن کی صورت یاد کرائی جاتی اللہ مینی کمنل من لیور جبنی یا اللہ مجھے بخل سے بھی بچا اور بزدلی سے بھی بچا تو جواب مل گیا اس حدیث میں ان کا کہ بزدل ہو تب بھی نکلنا پڑے گا بزدل کو زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ ڈر بہت لگتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ ہوتا ہے اپنی بندوق کو بھی دیکھتا جاتا ہے کہ گولی کہیں میرے اوپر نہ چل جائے پھر اس کا منہ ادھر کرتا ہے تھوڑا سا منٹ منٹ پہ آجر گر رہا ہوتا ہے بار بار گرنیڈ کی پن دیکھتا ہے کہ کھل گئی تو میں کہیں شہید نہ ہو جاؤں پھر اس کو واپس دوہراتا ہے کھانا کھانے بیٹھتا ہے ذرا دور رکھو کیا دیکھتے تھوڑا سا فاصلے پہ دل دھڑکتا ہے ہارٹ کا مریض ہے. تو ایسا کمزور آدمی جب جہاد کرے گا تو فرشتے بھی زمین پہ اتر کے اس کی مدد کے لیے آئیں گے کیونکہ دل کا کمزور ہونا طاقتور ہونا انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ ہاتھیں اللہ رب العالمین کو بہادر کو تو پرواہ نہیں بولی ادھر سے جا رہی ہے, ادھر سے جا رہی ہے اور یہ حضرت صاحب تو ہر وقت کاپتے ہی رہیں گے وہاں تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا زیادہ ادر ملے گا تو بزدلی کی وجہ سے گھر بیٹھنا جائز نہیں بلکہ نکلنا پڑے گا حدیث شریف یاد ہو گئی آپ حضرات کو اور ابو تاؤ کی روایت تعلیم کے تیسرے حصے میں بھی ہے اور آپ حضرات کو جو سمجھ دے رہے ہیں اس پر بھی لکھی ہوئی ہے مشرقین, مشرقین سے لڑو اپنے مال سے اپنی جان سے اور اپنی زبان سے یعنی زبان سے مراد کہ دیہات کی دعوت دو اور ان کو ایسی کھری باتیں سناؤ کہ جلتے رہیں اور وہاں سے لکھ کے بھیجے کہ اس کے بیان بند کرو ہمیں بہت جلن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بیالسنتی بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ تو ان پانچ احادیث سے بھی معلوم ہوا جہاد فرض اب اگلا مسئلہ دو مسئلے ثابت ہو گئے بھائی کہ یہاں قتال کس کے معنی میں ہے جہاد کے معنی میں اور یہ قتال جہاد کے کون سا مانا ہے معنی حقیقی دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ یہ جہاد جو قتال کے معنی میں یا جو قتال جہاد کے معنی میں ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور اس کا منکر کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے دو مسئلے ثابت ہو گئے تیسرے مسئلے کی طرف آئے جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایا بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اس میں ایک نظریہ تو حضرت سعید ابن مس کا اور قاضی ابن شبرما اور چند اور تابعین حضرات کا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہر حال میں فرض عین ہوتا ہے آپ کو فرض عین اور فرض کفایہ کے منع آتے ہیں؟ میں بہت چھوٹی سی ایک مثال کے ذریعے چھوٹے سے الفاظ کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیتا ہوں میں آپ حضرات سے کہتا ہوں یہ سامنے میرے بیٹھے ہیں پانچ آدمی میں کہتا ہوں یہ بھائی بھائی یہ یہ صاحب بٹی صاحب اور یہ اور یہ یہ پانچوں تشریف لے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے دوسرا میں کہتا ہوں کہ مجمے میں سے پانچ آدمی تشریف لے ہیں یہ پہلا ہوتا ہے فرض عین اور دوسرا ہوتا ہے فرض کفایت فرض عین میں اللہ تعالیٰ افراد سے کہتا ہے کہ ہر فرض کو یہ کام کرنا پڑے گا فرض عین میں مقصود کیا ہوتا ہے ہر فرد کو وہ کام لینا مقصود ہوتا ہے اور فرض کفایا میں وہ کام مقصود ہوتا ہے, کام, مقصود ہوتا ہے. کام, مقصود ہوتا ہے. کام ہو جائے جس میں افراد بھی کر لیں اور وہ کوئی بھی ہو مثلاً عام پانچ وقت کی نمازوں کو اللہ نے فرض عین قرار دیا کہ ہر والد کو کہا کہ تجھے بھی پڑھنی ہے تجھے بھی پڑھنی ہے تجھے بھی پڑھنی ہے تجھے بھی پڑھنی ہے اب ہم کہیں گی محلے میں نماز ہو رہی ہے تو ہم سب کی طرف سے کافی ہوگی تو کافی نہیں ہو سکتی کیونکہ نماز کیا ہے فرض عین ہے جبکہ جنازہ کی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ پڑھ لو یعنی کہا ایک ایک, ایک, ایک پڑھو نہیں پڑھ لو تو اگر چند اپراد میں پڑھ لی تو سب کی طرف سے ہو گئی لیکن اگر چند بھی نہیں پڑھیں گے تو سارے گناہ گار ہو گئی آپ اگر فرض عین میں اللہ کا حکم کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے افراد کی طرف ایک ایک فرد کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب یا اللہ آمنو کہہ کے نماز کا خطاب ہوگا تو ہر بالغ آخر ایمان والا مراد ہوگا اور فرض کفایہ میں اس کام کو جاری کرنا مقصود ہوتا ہے مخاطبین میں سے چند اپراد ہی کر لیں اسے لیکن کر لیں اگر وہ چند بھی نہیں کریں گے تو سب فرض چھوڑنے کے گنا گار ہوں بات سمجھ آ کہ نہیں آ مثلا کہا گیا کہ پانچ آدمی تشریف لے آئیں اور پانچ آ گئے تو باقی سب بری لیکن اگر پانچ بھی نہیں آتے تو پورے مجمع میں سے ہر شخص فرض چھوڑنے کا گناہ گار ہوگا بات آپ رات کے ذہن میں آ رہی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے کتنی آسان کر دی فرض عین اور فرض کفایا کی کہ فرض عین میں مقصود ایک ایک فرد سے عمل ہوتا ہے اور فرض کفایا میں مقصود اس عمل کا وجود ہوتا ہے کہ وہ عمل ہو جائے بس کچھ لوگ کرو تو جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایا تو ایک ایک رائے حضرت سعید بن مسیب اور قاضی بن شبرما اور چند اور تابعین کی ہے کہ فرض عین ہے, ہے ہر مسلمان کا مخاطب ہے ان کی دلیل یہی قرآن کی آیت انفرو خفافم و سقالہ سب کو کہا گیا یا ایوہ الذین آمنوا مالکم اذا تیر لکم انفرو فی سبیل اللہ ان کی دلیل اور زیادہ زور وہ اس حدیث پر دیتے ہیں جو صحیح مسلم میں امام مسلم نے اپنی سنت